بسم اللہ الرحمن الرحیم اختراب النا سے موردون قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ مو موڑے ہوئے ہیں بہت ہی چونکانے والے انداز سے یہ صورت شروع ہوتی ہے اسی مضمون پر پچھلی صورت ختم ہوئی تھی اور بالکل اسی مضمون سے اب یہ اگلی والی صورت شروع ہو رہی ہے کچھ حساب کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے ہم اگر اپنی زندگی کے مختلف ادوار پر نظر ڈالیں تو یہ نقشہ سامنے آتا ہے کہ جب چھوٹے تھے بچپن تھا پڑھائی جب بہت اہم ہوتی ہے تو اس کے حساب کتاب کو ہم یاد رکھتے ہیں کتنے نمبر آئے رپورٹ کیسی آئی کون سا رینک آیا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے پرسنٹیج کیا ہوئی پھر ذرا بڑے ہوتے ہیں تین ایج آتی ہے تو کھیل کود سے دلچسپی ہوتی ہے اور سکور بورڈ بہت اہم ہو جاتا ہے جوانی آتی ہے تو تنخواہ کا فگر کتنی تنخواہ ہے اور سٹاک ایکسچینج میں کیا ہے اس کا اتار چڑھاؤ کیا ہے وہاں حساب کتاب کیا ہو رہا ہے زمین آج کل کیا بھاؤ مل رہی ہے کیا گھروں کے دام ہیں یہ مختلف فیکٹس اینڈ فگرس ہمارے ذہنوں میں رہتے ہیں ایسٹس کتنے ہیں اور پھر اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں انفارمیشن کے طور پہ بھی لوگوں کو یاد ہوتی ہیں مثال کے طور پہ دنیا کی آبادی کتنی ہے سورج دنیا سے کتنے فاصلے پر ہے جو چیزیں انسان کو بہت اہم لگتی ہیں اس کے بارے میں وہ حساب کتاب رکھتا ہے اور زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت محتاط اور کانشس رہتا ہے اور گن گن کے چیزوں کو رکھتا ہے اس کو ایگزیکٹلی exactly پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے یا کتنے سٹاکس ہیں یا میرا رینک کیا تھا یا اسکور کیا ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ ضرورت کی حد تک ضرور انسان ان چیزوں کے اندر انوالو ہو ان چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اللہ نے ہمیں منع کیا لیکن جب ضرورت سے بڑھ کر یہی چیزیں مقصد بن جائیں اور مقصد بھی اتنا کہ یہ چیزیں اتنی میگنیفائی ہو جائیں اتنی بڑی ہو جائیں کہ آخرت کا حساب کتاب ان کے پیچھے چھپ جائے اور انسان آخرت کے حساب سے غافل ہو جائے سارا اسکور اس کو یاد رہے اپنے گناہوں کا اور اپنے ثواب کا اس کو اسکور نہ یاد رہے تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حساب کی گھڑی تو بالکل قریب آ گئی ہے اور یہ لوگ ابھی تک اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں بخاری میں حدیث ہے حضرت اسما بن طبی رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس آزمائش کا ذکر فرمایا جس میں مرنے والا مبتلا ہوتا ہے تو جب آپ نے اس کا ذکر فرمایا تو خوف اور دہشت سے سب مسلمان چیخ اٹھے اور ایک کوحرام مچ گیا حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے یہاں تک کہ آنسو سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی ان سے پوچھا گیا کیا بات ہے کہ آپ جوزخ اور جنت کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ ڈب یکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قبر آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے بس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہیں نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ما یاتی ہیں من رکر میں رب ہے محتسن الستابون ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہوئے ہیں انداز میں حسرت ہے یہاں پر افسوس ہے ان کے حال پر اللہ کو حساب دینے کا یقین ہوتا تو کبھی بھی یہ چین سے نہ بیٹھے ہوتے اس حساب کی فکر ان کو چین نہ لینے دیتی ابو بکر رضی اللہ ان فرمایا کرتے تھے کاش میں درختوں پر اڑنے چگنے والی چڑیا ہوتا یہیں چرچک کر ختم ہو جاتا اور حساب نہ دینا ہوتا دراصل یہ ان کا شدت احساس تھا جتنے انسان کے گناہ کم ہوتے ہیں اتنا حساب دینے کا احساس تیز ہوتا ہے جتنے زیادہ گناہ بڑھ جاتے ہیں اتنا یہ حساب دینے کا احساس انسان کا ماند پڑ جاتا ہے مدھم ہو جاتا ہے بالکل جیسے زہریلے مادے جب جسم میں بڑھنے لگتے ہیں تو بیہوشی تاری ہونے لگتی ہے انسان پر اسی طرح گناہوں کا زہر جب زندگی میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو گناہوں کی کثرت بھی غفلت کا سبب بن جاتی ہے ایسے لوگوں کا پھر خیال یہ ہو جاتا ہے کہ جو حساب کتاب کو مانیں گے جو آخرت کو مانیں گے ان کو حساب دینا ہوگا اور جو نہیں مانیں گے ان کو حساب نہیں دینا ہوگا فرمایا لاہ یا تن دل ان کے دوسرے ہی فکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ہی فکروں کے اندر دوسری ہی فکروں میں ان کے دل منہمک ہو گئے ہیں مصروف ہو گئے ہیں کھیل تماشے انتہائی سنجیدہ اور قبر برزخ آخرت یہ ساری باتیں کھیل تماشا ہو کے رہ گئی ہیں کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ افسانوی غیر حقیقی اور انریلسٹک باتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں افسانے ڈرامے گانے بجانے کہ جو دنیا کو نہایت پرکشش بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتے ہیں گناہ کو انسانی ضرورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں سننے کی اور دیکھنے کی کھیل تماشوں کی جب انسان کو عادت ہو جائے اس کے بعد قرآن کی باتیں بڑی بھاری لگنے لگتی ہیں حقیقت بڑی تلخ لگنے لگتی ہے اس لیے کہ وہ بیکار کی باتوں کا ایڈکشن ہو گیا ہے نا دنیا کا ایڈکشن ہو گیا ہے قرآن تو آ کر جگاتا ہے اڈکشن سے نکالتا ہے تو جیسے کسی اڈکٹ سے کہا جائے کہ تم سونا چھوڑ دو اٹھو اور جا کر نوکری کرو کام کرو کتنا بھاری لگے گا اسی طرح جو گناہوں کے اڈکٹ ہو جاتے ہیں ان کو جب قرآن جگاتا ہے کہ اٹھو گناہ چھوڑو عمل کرو اپنے حساب کی فکر کرو تو یہ چیز ان کو نہایت ناگوار گزرتی ہے لاہیتن قلوبہم دل ان کے دوسری ہی فکر میں منہمک ہیں وہ اثر نجوہ اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اللہ ظلم وہ جو کہ ظالم ہیں الحاظ اللہ بشرم مثل یہ شخص آخر تم جیسا ایک انسان ہی تو ہے افتون و ان تم تو کیا تم آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنس جاؤ گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے وہ سمیع اور علیم ہے بل قالو بلکہ وہ کہتے ہیں اذغات و احلامن یہ تو پریشان خواب ہیں بل ہو بلکہ یہ اس کی من گھڑت ہے بل ہوا شاعر بلکہ یہ شخص شاعر ہے ان باتوں کے اندر خود ان کا اپنا اختلاف ان کا اپنا کنفیوژن خود ان کا اپنا پینک جھلک رہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کفار کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیا کہیں کسی بھی کیٹیگری میں وہ فٹ نہیں ہوا کرتے تھے جو کیٹیگریز وہ بیان کرتے تھے نہ آپ کی باتیں نہ سمجھ میں آنے والی تھیں نہ آپ کی باتیں کوئی جھوٹ گھڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں نہ آپ شاعروں کی طرح باتیں کیا کرتے تھے لیکن چونکہ ماننا نہیں تھا تو کسی نہ کسی طرح وہ لوگوں کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزن کرنے کے لیے ایسی باتیں کیا کرتے تھے پھر ایک اور بات کہی فلیاتی نبی آیت ان کما ورنہ یہ لائے کوئی نشانی جس طرح پرانے زمانے کے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. ما آمنت قبل ہم قریت اہلک ناحا افاہم یو ان سے پہلے کوئی بستی بھی جیسے ہم نے ہلاک کیا ایمان نہ لائی اب کیا یہ ایمان لائیں گے مراد ہے کہ پہلے بھی لوگوں نے موضے دیکھے جن کو ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہ لائے موضے دراصل عج سے لفظ بنا ہے عقل کو آجز کر دینے والی چیز ایسا کوئی واقعہ کہ جس کو عقل ایکسپلین نہ کر سکے عقل اس کی تعویل نہ کر سکے فطری طبی قوانین ٹوٹ جاتے ہیں جب موضاء اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے عقل انسانوں کی حیران ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے پاتے کہ یہ کام کیسے ہو گیا تو یہ تو ایک سمجھیے کہ سانگی چیز ہوا کرتی تھی موضے اصل چیز تو رسولوں کی تعلیم ہوا کرتی تھی اور جن کو ایمان لانا ہوتا تھا وہ رسول کی شخصیت کو دیکھ کر اور رسول کے لائے ہوئے پیغام کو سن کر ایمان لایا کرتے تھے اور رسولوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے لوگوں کو ہدایت دینا رسول عقل کو حیران کر کر نہیں چھوڑ دیتے بلکہ وہ تو عقل کو استعمال کرنا سکھاتے ہیں عقل استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ اپنی انٹلیکٹ استعمال کرو اور عقل کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو طرح طرح کے بہانے بنایا کرتے تھے وما رسل قبل کا اللہ رجالم فص ال ذکری ان کم تم لاتم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم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 اور نہ وہ سدا جینے والے تھے پھر دیکھ لو آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا بچا لیا اور حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا لقد ان کتاب رم لوگوں ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں اب یہاں پر اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معوزے کا ذکر ہے کہ تم معزہ مانگ رہے ہو تو اصل معوضہ تو یہ قرآن ہے اور اس قرآن کے اندر تمہارا ہی ذکر ہے تم کیوں بدک رہے ہو تم کیوں وحشت سے اس سے دور بھاگتے ہو یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے قرآن کا تو موضوع ہی انسان ہے یہ تو انسانوں ہی کی زندگیاں سنوارنے کے لیے آیا ہے کسی شخص سے اگر یوں کہہ دیا جائے کہ فلاں کتاب میں تمہارا ذکر ہے یا یہ کہہ دیا جائے کہ اخبار میں آج تمہارا ذکر آیا ہے یا تمہاری تصویر آئی ہے تو کس قدر شوق سے اور کس قدر دلچسپی سے اس کتاب کو پڑھا جائے یا اس اخبار کو دیکھا جائے تو پھر اس کتاب کو پڑھنے میں گھبراہٹ کیوں ہے اور یہ حقیقت ہے ایسی قرآن کتاب ہے کہ جو انسان کی ذہنیت کے ساتھ مینٹیلیٹی کے ساتھ نفسیات کے ساتھ اس کی خواہشات اس کے ضروریات کے ساتھ پوری طرح ہم آئیں پوری طرح سنکرونازڈ ہے دنیا میں تو عمر کے ساتھ کتابیں ہوتی ہیں نا مثال کے طور پہ اگر کتاب کوئی بچوں کی ہے تو بڑے انجوائے نہیں کریں گے اور اگر بڑوں کے پڑھنے کی کتاب ہے تو بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی اسی طرح کوئی فلاسفر اگر کتاب پڑھتا ہے تو عام مزدور کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو عقل کے لحاظ سے عمر کے لحاظ سے دنیا میں کتابیں الگ الگ ہوتی ہیں اور جب انسان بچپن سے گزر جاتا ہے جوانی میں آ جاتا ہے تو بچپن والی کتابیں پھر اس کو اپیل اسی طرح بچوں کو بڑوں کی کتابیں اپیل نہیں کرتی یہ ایسی موجانہ کتاب ہے کہ جو ہر سٹیج میں انسان کو اپیل کرتی ہے اگر یہ بچپن میں سنی جائے بچوں کو سنایا جائے تو آپ دیکھیے وہ کس قدر شوق سے سنیں گے بیڈ ٹائم سٹوریز اگر ہمیں بنانی ہے تو آپ قرآن سے بنا کر بتائیے ان کو انبیاء کے قصے سنائیے سو فیصد سچ اور انتہائی دلچسپ ہم سمجھتے ہیں نا کہ فکشن ہی بہت دلچسپ اور بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے فیکٹس بھی بہت دلچسپ ہوتے ہیں موسا علیہ السلام کا قصہ ذرا سنائیے ذرا آپ جادوگروں کا قصہ ان کو سنائیے اور کس طرح موسا علیہ السلام کی والدہ نے ان کو بچپن میں پانی میں ڈال دیا تھا ذرا وہ سنائیے ذرا سلیمان علیہ السلام کے قصے سنائیے ذرا چوٹیوں کی باتیں بتائیے ذرا شہد کی مکھی کے بارے میں ان کو بتائیے اس قدر شوق سے سنیں گے اور پھر جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہ کتاب اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی ہے ایسی کتاب ہے کہ ہر شخص کے مینٹل لیول کے حساب سے اس سے بات کرتی ہے کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی کبھی آؤٹ موڈڈ نہیں ہوتی ٹین کو اگر آپ اس میں سے کوئی نصیحت کرنا چاہیں بہترین قصے اس کے اندر موجود ہیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنائیے مریم علیہ السلام کا قصہ سنائیے اساب کہو کا قصہ ان کو سنائیے پھر آپ دیکھیے ذرا کس قدر ان کے لیے بہتری بھی ہوگی اور نصیحت بھی ہوگی اور دلچسپی بھی ہوگی تو یہ تو انسان کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے جس لیول پر ہم ہوں گے یہ ہم سے اسی لیول ہے اور کبھی بھی یہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی روز مرہ کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے بعض لوگ اس خوف سے قرآن کے پاس نہیں آتے کہ یہ تو ہماری زندگی میں مسائل پیدا کر دے گی نہیں قرآن تو ٹربل شوٹر ہے پرابلم سالور ہے ولی ہے اور دوست ہے بے لوس مشورے دیتا ہے بے غرض دوست ہے ہمارا کوئی اس کا اپنا غرض نہیں کوئی غرض اپنی اٹکی ہوئی نہیں ہے اس کی زندگی کے کتنے ہی مسائل کا حل اس میں سے نکل آتا ہے چاہے آپ خاندانی مسائل حل کرنا چاہیں نفسیاتی مسائل حل کرنا چاہیں ذہنی بیماریاں ہوں روزمرہ کے زندگی کے ہمارے پرابلمز ہوں ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے زندگی کو بہت خوشگوار بہت بیلنس بنانے والی کتاب ہے عورت پڑھے عورت کی فطرت کے مطابق ہے مرد پڑھے مرد کی فطرت کے مطابق ہے بوڑھے ہوں بچے ہوں امیر ہوں غریب ہوں سب کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے مہمن ہے نگران ہے نگہبان ہے سب کے اوپر اب جو اس کو نہ مانیں اور جو اس کی دوستی پر راضی نہ ہوں اور اتنے مخلص دوست کو اپنا دشمن سمجھ لیں تو پھر اب یہ ان کی محرومی ہے اور ان کی بد قسمتی ہے جو اس کی قدر جان گئے ہیں وہ تو بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا جا کر بتا دیں کہ آؤ اور اس کتاب کو سنو دیکھو تمہارا ہی ذکر ہے تمہاری ہی باتیں ہیں جو اس کے اندر کی جا رہی ہیں عام طور پر لوگوں کو تصور یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر تو بس جہنم کا ذکر ہے, جنت کا لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ہماری روز مرہ زندگی کے مسائل نہیں ہیں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اپنی سوچ کیسے بنانی ہے بچوں کے ساتھ کیا شوہر بیوی بی کا معاملہ آپس میں کیسا ہونا چاہیے بہترین مشورہ دینے والی کتاب ہے یہ تو ہماری سائیکٹرسٹ ہے ماہر نفسیات ہے یہ قرآن اور کیسے ہماری نفسیات کو سمجھ کر اور یہ کتاب ہم سے بات کرتی ہے کسی نے کہا ہے نا کہ یہ کتاب نہیں ہے یہ تو زندہ کتاب ہے تو نارمل کتاب مت سمجھو یہ تو کتاب زندہ ہے یہ تو پڑھنے والے کو پہلے سمجھ لیتی ہے ایک رائٹر ہیں جفری لینگ شد آپ نے ان کا نام سنا ہو ریورٹڈ مسلم ہے وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا میں قرآن پڑھتا تھا اور جب میں قرآن پڑھتا تھا تو پھر اگلے دن جب میں اس کو پڑھنے کے لیے آتا تھا تو اپنے ذہن میں کچھ سوالات بنا کر لاتا تھا کہ اب میں یہ اعتراض کروں گا یہ اعتراض میں کروں گا لیکن وہ کہتے ہیں جب میں قرآن کھولتا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس سے پہلے میں کو پڑھنا شروع کروں مجھے پڑھ لیتا ہے اور یہ میری ذہنیت کے حساب سے میرے سوالات کا یہ پہلے ہی جواب دے دیتا ہے تو یہ تو اس کا معوضہ ہے جیتا جاگتا موجزہ ہے آج بھی ہم جب اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور واقعی ہم تدبر کرتے ہیں اور شوق سے اور دلچسپی سے اور اس کا حق دیتے ہوئے جب اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پتہ چلتا تو میری اپنی تصویر ہے جو کہ اس میں دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے یہ صرف اور صرف میرے لیے نازل بس یہ صرف مجھے ہی سے بات کر رہی ہے بعض دفعہ اجتماعیت کے اندر ہم اپنی انفرادیت کو گم کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں سب کی بات ہے اس کے اندر سب کا مت سوچیے بس یوں پڑھیے قرآن کو جیسے اللہ نے صرف اور صرف آپ ہی کے لیے اس کو نازل کیا ہے پھر دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوگا پہلی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں لوگوں نے نہ مانا تو ان کا حال کیا ہوا فرمایا وہ کم قسم نہ منقریت کہاں نہ غالمتاً و عنشا قوما <آخَرِين> نا کتنی ہی ظالم بستیاں ہیں جن کو ہم نے پیس کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے کہا گیا بھاگو نہیں جاؤ اپنے انہی گھروں میں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے لعلكم تسالون شاید تم سے پوچھا جائے اگیا حساب دنیا کے مختلف حساب میں گم ہو کر تم ایسے مصروف ہو گئے کہ اس حساب کو تم بھول گئے اس وقت کہیں گے قالوا يا ويلنا ہے ہماری شامت انا كنا ظالمين بے شک ہم خطا وار تھے اللہ کا عذاب برستا رہے گا ان پر یہ کہتے رہیں گے کہتے رہیں گے فما زالت تلك داو راہم اور یہی وہ پکارتے رہیں گے حتٰ جا النام حسین یہاں تک کہ ہم ان کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح کر دیں گے خواہ بجھ جانے والے کہاں تو حال یہ تھا تکبر کا غفلت کا کہ اللہ کا نام سن کر بھڑک اٹھتے تھے کہ ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ گوڈ اللہ کی بات مت کرو ڈونٹ ٹاک ٹو می اباؤٹ اسلام مجھ سے اسلام کی باتیں مت کرو کہاں تو یہ حال تھا ریولجن کا نفرت کا آوازوں کا بلند ہونے کا اب کیا حال ہو گیا بجھ کر رہ گئے بالکل جیسے کہ آگ بجھ جاتی ہے خاک رہ جاتی ہے راکھ رہ جاتی ہے ساری شوخی ساری توانائی ساری انرجی ختم حرسید ان خام دین کٹا ہوا کھیت بجھی ہوئی آگ وما خلق وما بینا لو اللہ دننا ان ان کنا فاہین ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا اگر ہم کوئی کھلونا بنانا چاہتے اور بس یہی کچھ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس سے کر لیتے یہ ایک اور مشرقین کے عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے جتنے بھی مشرق مذاہب ہیں ان میں تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو ان کے معبود ہیں یہ دراصل پہاڑوں پر بیٹھے ہوتے ہیں جیسے رومنس کا تصور تھا کہ ان کے گاڈز اینڈ گاڈسز ماؤنٹ اولمپس پر بیٹھے ہوتے ہیں دنیا ان کے لیے ایمفی تھیٹر کی طرح ہے کلوسیم کی طرح ہے اور وہ مختلف حالات لوگوں پر ڈالتے رہتے ہیں کبھی کسی کو دکھ دیتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں کبھی کسی کی طرف خوشیاں بھیج دیتے ہیں اور اس کی کیفیت کو انجوائے کرتے ہیں یعنی کہ بس ایک کھیل تماشا دنیا ہے ان کے سامنے نوزب اللہ اللہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ انسانوں پر مشکلات ڈال کر انجوائے کرے اسی طرح ان کے مختلف گاڈز اینڈ کے اگر واقعات پڑھیں ان کی میتھولوجی پڑھیں عجیب و غریب ان کا عمل نظر آتا ہے کہنے کو خدا ہیں لیکن عمل عام انسانوں سے بھی عام شریف انسان سے بھی گیا گزرا کسی خدا کا کسی دوسرے خدا کی بیوی سے افیئر ہو گیا کسی خدا کی بیوی جو ہے وہ کسی اور خدا کے ساتھ بھاگ گئی تو جب خداؤں کا یہ حال ہو جائے گا جب خدا کھلنڈرے ہو جائیں گے تو مخلوق کو سنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے ناوز باللہ اللہ کی شاع نشان نہیں ہے سبحانہ کا اللہ تو پاک ہے اور ارآب سے اللہ پاک ہے اللہ نے انتہائی سنجیدہ با مقصد یہ تخلیق کی ہے اور اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے اندر بھی سنجیدگی پسند ہے ہنسی مذاق شگفتگی ایک حد تک لیکن شگفتگی اور ہنسی مذاق زندگی کا مقصد نہیں ہے زندگی کو انتہائی سنجیدہ انتہائی سیریس ایشو سمجھ کر انسان کو لینا چاہیے اس کی گریوٹی کو سمجھنا چاہیے ہنسی مذاق کے طور پہ ہم نہیں بھیجے گئے دنیا میں اگر اللہ کو مذاق ہی کرنا ہوتا کھیل بنانا ہوتا اللہ فرماتا ہے کھلونا بنانا ہوتا وہ اپنے پاس ہی کھیل کود لیتا لیکن اللہ کھلنڈرا نہیں ہے ہمارا بل نقض و بالحق اللباطلی فیت مغو فضا ہوا ظاہق مما قسفون مگر ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگا دیتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو آپ دیکھیے یہ واقعی حقیقت ہے کہ جب تک انسان کی زندگی میں قرآن کا نور نہیں چمکتا وہ سنجیدہ نہیں ہوتا جوں جوں قرآن سے تعلق جڑتا جاتا ہے اور جوں جوں قرآن زندگیوں میں اور دلوں کے اندر جذب ہوتا چلا جاتا ہے عمل میں آتا چلا جاتا ہے مزاج میں ٹھہراؤ مزاج میں سنجیدگی میچیورٹی آنی شروع ہو جاتی ہے انسان میں سیریسنیس آنی شروع ہو جاتی ہے باطل نکل جاتا ہے حق آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو حق نازل فرماتا ہے اور حقیقت ہے کہ آج کتنا بھی اسلام مغلوب صحیح اسلام مغلوب ہوگا لیکن قرآن مغلوب نہیں ہے دلیل کے میدان میں لوجک کے میدان میں سائنٹیفک فیکٹس کے میدان میں اور سسٹمس کے میدان میں ہر چیز میں آج قرآن کی سپریمیسی جیسی ہے شاید آج سے پہلے لوگوں کو سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی نظریہ چاہے وہ ڈاونس تھیوری ہو چاہے وہ کمیونسٹس کی تھیوریز ہوں وہ قرآن کے نظریے کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی نظریہ آپ دیکھیے قرآن کے مقابلے میں نہیں ٹھہرا یہ سب نظریات باطل تھے اور باطل ہیں کچھ اپنے وقت پر دم توڑ گئے اور کچھ آگے دم توڑ جائیں گے قرآن حق ہے یہ موجود ہے اور ہمیں بھی یاد ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اس کو اٹھائیں اور ہم علمی جہاد کریں علمی جہاد کرنے کے لیے بھی ضرورت یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک حد تک کا آئی کیو لیول ہو یہ انٹلیکچوئل جہاد سب نہیں کر سکتے یہ معاشرے کا ذہین ترین طبقہ کر سکتا ہے پڑھا لکھا طبقہ جس کو انگلش بولنی آتی ہو انگلش میڈیم سکولز میں پڑھا ہوا ہو جس نے جدید تعلیم حاصل کی ہو ڈاکٹرز ہوں انجینئرز ہوں ایم بی ایز ہوں پی ایچ ڈیز ہوں وہ آئیں اور وہ آ کر اس قرآن کو اٹھائیں دو چیزوں کی ضرورت ہے نا علمی جہاد کے لیے ایک تو یہ کہ نان مسلمز کا بھی علم آپ نے حاصل کیا ہوا ہو آپ نے جب تک فرائڈ کی سائیکالوجی نہیں پڑھی آپ لوگوں کو اسلامک سائیکالوجی نہیں سمجھا سکتی تو جس نے سائیکالوجی میں ایم اے کیا ہو یا پی ایچ ڈی کیا ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن ہماری نفسیات کو کیسے ٹھیک کرتا ہے اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظریات میں ان کی پیش کی ہوئی تھیریز کے اندر کہیں نہ کہیں ٹیڑ تو ہے تو جو چیز ان کی صحیح ہے وہ انسان لے لے جہاں انہوں نے غلطی کھائی ہے اس کو قرآن کی روشنی میں درست کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرے یہ بہت بڑا آج کل کا چیلنج ہے جس نے کبھی فائنینس نہیں پڑھی وہ سود کا سسٹم کیا سمجھ سکتا ہے نہ وہ اسلامک بینکنگ سمجھ سکتا ہے نہ زکوۃ کے بارے میں سمجھ سکتا ہے لیکن جس نے فائنینس پڑھی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ ہاں اسلامک اکانمی کیسے چلتی ہے تو لہٰذا اس کی آج ہمیں ضرورت ہے جب تک اسلام عروج پر رہا اس لیے عروج پر رہا کہ مسلمانوں نے جہاں تلواروں کے ساتھ جہاد کیا وہاں مسلمانوں نے خوب خوب علمی جہاد کیا تو ہمیں بھی انٹلیکچل جہاد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے مسلم اسکالرس کی دانائی کا ان کے علم کا حال یہ تھا کہ لاجک کے میدان میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا انتہائی مچیور انتہائی سنجیدہ علماء ہوتے تھے ہائپر نہیں ہوتے تھے ایموشنل نہیں ہوتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان امت کا امیج کیا ہے اللہ نہ کرے اگر میں یا آپ ہم نان مسلم ہوتے اور ہم سے کوئی پوچھتا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں میرے دماغ میں تو صرف ایک تصور آتا کہ وہ ہاتھوں میں بینرز ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اور غصہ کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں توڑ رہے ہیں اور پھوڑ رہے ہیں یہ تصور آتا ہے اس لیے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر وہ علم کی کمی کو غصے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جب مسلمانوں میں علم تھا ان کو غصہ نہیں آتا تھا وہ ہائپر نہیں تھے بہت سنجیدگی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ وہ لوگوں کے مختلف حملوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے اور اسلام کے اوپر انٹلیکچول حملے تو ہمیشہ سے ہوتے رہے اس کا مقابلہ یوں کرتے تھے جیسے کہ کسی عیسائی عالم سے کسی مسلمان عالم کی بات چیت ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ بھئی کیا واقعہ ہوا وہ سنا ہے کہ آپ کے نبی کی تو بیوی پر تہمت لگی تھی یعنی واقع اف کی طرف اشارہ کیا ہم تو بڑا کٹھے ہیں یہ سن کر ہاؤ ڈیر یو تمہاری مجال کیسے ہوئی کیسے کہو ہم تو کفر کا ہی لگا دیں اگر مسلمان بھی کوئی ایسی بات کرے لیکن اس زمانے کے مسلمان علماء ایسے نہیں ہوتے تھے عوام بھی ایسے نہیں ہوتے تھے ان مسلمان عالم نے جواب دیا کہ ہاں دو انتہائی پاک باز دو انتہائی شریف اور بھولی بھالی خواتین پر تہمت لگی ایک کے ہاں بچہ ہوا اور ایک کی اللہ نے قرآن میں برات نازل فرما دی تو آپ دیکھیں نا یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اگلے کو چپ کرانے کا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 ایک اور اتنی خوبصورت بات ہے دیکھیے یہاں پر آج ہر ایک سے آپ سنتے ہیں کہ ہم بہت تھکے ہوئے ہیں ہم بہت تھک گئے ہم سے کچھ نہیں ہوتا اگر آپ ان کے دین کی بات ان کے سامنے کریں کہ آئیے قرآن سیکھیے قرآن پڑھیے کچھ اپنی زندگی سے وقت نکال لیجیے ڈیڑھ دو سال کا اس قرآن کو توجہ دیجیے کہیں گے کہ بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور ویسے بھی ہم تو بہت تھک جاتے ہیں پھر اس تھکن کا علاج بتایا جا ہے یو سب بےحو نہ لئیلا انسان تصبيح كرے اللہ کی. اور جب انسان اللہ کی تذبیح کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ چیز واقعی اس کو انرجی دیتی ہے امت تخدم ہوم یون شرون کیا ان لوگوں کے بنائے ہوئے عرضی خدا ایسے ہیں کہ بے جان کو جان بخش کر اٹھا کھڑا کرتے ہوں اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا بس پاک اللہ رب العرش ان باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں ہے اور سب جواب دے ہیں کیا اسے چھوڑ کر انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے لاؤ اپنی دلیل یہ کتاب بھی موجود ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے نصیحت تھی مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے منہ موڑے ہوئے ہیں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 توقع رکھی جائے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت کریں گے یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا وہ اللہ کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ ڈریں گے خدائی کا دعویٰ ہو گیا اللہ سے زیادہ مجھ سے توقع رکھیں گے مجھ پر ڈیپینڈ کریں گے مجھ پہ بھروسہ کریں گے یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا اللہ کی نافرمانی کر کر میری اطاعت کریں گے یہ خدائی کا دعویٰ ہو گیا تو جس نے بھی خدائی کا دعوی کیا فرمایا کہ ہم تو اس کو جہنم میں ڈالیں گے اوللم یار الدینہ کفرو کیا وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا غور نہیں کرتے اس بات پر ان سماواتی ول اردا کانتا رت سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے وہ نہ پھر ہم نے انہیں جدا کیا و جالنا من المائ کل شی انہی افلا اور پانی سے ہر شے کو جاندار بنایا تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے چودہ سو سال پہلے کا جب انسان ان آیات کو اس آیت کو پڑھتا وہ بھی کوئی مطلب نکال لیتا کہ آسمان اور زمین بند تھے یعنی آسمان سے بارش نہ برستی تھی اور زمین سے نباتات نہ اگتی تھی اللہ نے آسمان سے بارش برسائی آسمان کے دروازے کھول دیے تو زمین بھی کھل گئی اور نباتات اس میں سے باہر نکل آئی وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن جیسے جیسے آپ دیکھیں انسان کی عقل اور اس کی سمجھنے اور اس کے فہم اور اس کے علم میں ترقی کی قرآن کو وہیں ہم نے پایا قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا قرآن آؤٹ موڈڈ نہیں ہوتا قرآن پوسٹ ماڈرن ہے ماڈرن بھی نہیں پوسٹ ماڈرن ہے یہ تو ابھی ایسی ایسی باتیں بتاتا ہے کہ جہاں تک تو سائنس اور انسان کی عقل اور انسان کا علم پہنچا بھی نہیں ہے آج کا انسان آئنسٹائنین فزکس پڑھنے کے بعد جب اس آیت کو پڑھتا ہے فوراً اس کا دماغ بگ بینگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہاں تو بگ بینگ کی بات کی جا رہی ہے سب کچھ بند تھا اور وہ کھل گیا بہت عرصے سائنٹسٹ اس ششو پنج میں رہے کہ کائنات کا وجود ہوا کیسے کسی نے کہا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی لیکن خود ان کے اپنی ریسرچ نے اور جو ثبوت ان کے پاس پہنچے اس نے ثابت کر دیا کہ نہیں کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے اس کا اوریجن ہے یہ بنی ہے ایک بگ بینگ ہوا تھا اب کیا ہے وہ کہتے ہیں ہوا تھا قرآن کہتا ہے ہوا نہیں تھا کیا تھا کسی نے کیا تھا اور اب ان کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں کوئی خالق ہے جب بگ بینگ ہوا ہے تو کسی نے تو بنایا ہوگا پہلے سٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کہا کرتے تھے کہ نہیں بس اسی طرح سے ہے ہر چیز اپنی جگہ پر ہے لیکن پھر حبل جو ہم نام اتنا سنتے ہیں حبل ایک فزسسٹ تھے اسٹرانسٹ تھے یعنی کہ وہ ستاروں وغیرہ کو دیکھا کرتے تھے انہوں نے ثابت کیا کہ نہیں سارے ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ کائنات میں ایک بگ بینگ ہوا تھا کائنات وجود میں آئی تھی اور اب سب چیزیں ایک دوسرے سے دور چلتی چلی جا رہی ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اس ایکسپینڈنگ یونیورس کا ذکر بھی ان شاء اللہ آگے ہم قرآن میں پڑھیں گے دوسری چیز و فرمائی کہ ہر شے کو ہم نے پانی کی وجہ سے جاندار بنایا ہے یہ کچھ ہی عرصے پہلے بات پتا ہے واٹر اینڈ کہ پانی جانداروں میں حرکت پیدا کرتا ہے اگر پانی نہ ہو تو جاندار یعنی بیکٹیریا وغیرہ اور سیلز جو ہوتے ہیں وہ ایک بے جان سی حالت میں زمین میں پڑے رہتے ہیں جب پانی پڑتا ہے ان کے اوپر تو ان کی وائٹیلٹی آ جاتی ہے ریپروڈیوس کرتے ہیں موو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو زبردست دو حقائق ہیں جو اس میں بتائے گئے ہیں پھر پوچھا افلاح یومون تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے اور ایک اور بات کہ کیا یہ کفوار نہیں دیکھتے یہ بات بھی اس میں ہے کہ مسلمانوں کو یہ توفیق نہیں ہوگی یہ سعادت مسلمانوں کے حصے میں نہیں آئے گی کہ وہ ریسرچ وغیرہ میں جائیں ہمارے ہاں تو سکولیسٹک کرائسس ہے نا نہ ہمارے پاس دنیا کا علم ہے نہ ہمارے پاس دین کا علم ہے خسرہ دنیا والا کی سیچویشن میں آج مسلمان ہیں جو بھی انوینشنز ہیں ڈسکوریز ہیں وہ کفار ہی کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے اور اس کا اپنا کمال ہے کہ وہ کفار اور فجار سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے آج جو سائنس ترقی کر رہی ہے اس کا فائدہ ڈائریکٹلی قرآن کو پہنچ رہا ہے اور قرآن کی عظمت ہی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ جالنا فی الردی روا سے یا بہم اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں کہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کے لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں وہ جالنا سما اصف اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا یہ سب سائنٹیفک فیکٹس ہیں جتنی سائنس کی پروگرس ہوئی ہے قرآن کی حقانیت ہی ویریفائی ہوئی ہے ایک ایک آیت اس میں سے ایسی ہے کہ اس پہ پورے پورے پریزنٹیشنز آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا چودہ سو سال پہلے اور آج سائنس ایگزیکٹلی exactly یہی کہہ رہی ہے جو کہ اللہ نے فرما دیا تھا تو ہمیں بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سائنس کو قرآن پر حکمران نہ بنائیں انسانی عقل کی روشنی میں کو جج کریں بلکہ ہم کو سائنس پر حکمران بنا دیں ہم اللہ کی حکمت کو انسانوں کی عقل پر حکمران بنائیں انشاءاللہ ہدایت پائیں گے اور جو یہ نہیں کرتا تو شکوہ ہے اللہ کا وہ ہم ان آیاتھا مور مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں ہر چیز کے بارے میں کیا فرما دیا یہاں پر سب موومنٹ میں ہیں ہر چیز اپنے اپنے آربٹ کے اندر روٹیٹ کر رہی ہے اب تک تو کچھ عرصے پہلے تک تو سمجھا جاتا تھا کہ سورج رکا ہوا ہے اب پتہ چلا کہ نہیں سورج خود 220 کلومیٹرز پر سیکنڈ کے حساب سے اپنے آربٹ کے گرد چکر لگا رہا ہے نہ صرف اپنے آربٹ کے گرد چکر لگا رہا ہے بلکہ جو ہماری ملکی وے گیلیکسی ہے اس کا بھی چکر لگا رہا ہے روٹیشن بھی ہے سورج کا ریولیوشن بھی ہے اور یہ ملکی وے کے گرد 250 ملین یئرز میں ایک چکر مکمل کر لیتا ہے سورج اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ سورج نے اب تک اٹھارہ چکر مکمل کر لیے ہیں وماجال بشرم من قبل کل خلد اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیش کی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے کل و نفسن رائے معود ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے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 ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں جلدی نہ مچاؤ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جب کہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی وہ بلا اچانک آ جائے گی اور انہیں اچانک دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر کی مہلت ہی مل سکے گی مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے مذاق کا ذکر ہے یہ بھی انسانوں کی عجیب نفسیات رہی ہے کہ جوں جوں سائنس کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے جیسے جیسے ایکوائرڈ نالج میں اضافہ ہوتا ہے وہ ریویلڈ نالج سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں سائنس کی عظمت ذہنوں پر ایسی چھا جاتی ہے کہ اللہ کے کلام کی عظمت ذہنوں سے مٹ جاتی ہے نہ صرف ذہنوں سے مٹ جاتی ہے خود توجہ نہیں کرتے بلکہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اپنا وقت اپنی صلاحیت اپنی عقل اس پر لگاتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں تو انسانوں کا ڈسکور کیا ہوا علم بہت اعلی لگتا ہے اللہ کا دیا ہوا علم ناوزب اللہ گھٹیا لگنے لگتا ہے لگتا ہے کہ فارغ لوگوں کا کام ہے اور جن کا لوگ آئی کیو ہے بس وہی قرآن بیٹھ کے پڑھتے ہیں یہی رسولوں کے ساتھ بھی ہوا ان کا بھی مذاق اڑایا گیا جیسے پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ کائنات کا ذکر کر کے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ ہم نے تو کسی بھی انسان کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی انسان کہتا ہے کہ کی یہ کیا بے ربطی ہو گئی ابھی کائنات کا ذکر ہے ابھی موت کا ذکر آ گیا تو بات یہ ہے کہ آج کل ہمیں سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ جو بڑی بڑی گیلیکسیز ہیں اور خود ہمارا سورج اس کی بھی ایک دن موت واقع ہونی ہے تو ان کی سٹارز کی گیلیکسیز کی موت واقع ہوگی وہ مخلوق ہیں اگر وہ خدا ہوتی تو پھر وہ مرتی نا تو اسی طرح انسان بھی مخلوق ہے سب اللہ کے قدرت اور اللہ کے جو بھی اللہ کا پاور ہے وہ اس کے اندر کائنات بھی جکڑی ہوئی ہے انسان بھی جکڑے ہوئے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان سورج کا چاند کا ستاروں کا تو حساب کتاب نہیں ہے یہ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن انسان تو مرنے کے بعد ختم نہیں ہوگا ایکسٹنکٹ نہیں ہو جائے گا اس کو تو حساب کتاب دینا ہے اسی کے ذکر سے یہ صورت شروع ہوئی تھی تو مراد ہے کہ تم اپنی موت سے پہلے تم اپنی موت کی بھی فکر کرو سائنٹیفک حساب کتاب کی بھی فکر رکھو لیکن اپنے اعمال نامے کے حساب کتاب کو آخرت کے حساب کتاب کو تو مت بھول جانا لیکن جو لوگ اپنے اعمال کی فکر کرتے ہیں اس کے حساب کتاب کی اور آخرت کے حساب کی فکر کرتے ہیں عجیب حال ہے پڑھے لکھے لوگوں کا کہ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کل کہہ دیجیے نہ رحمان بل ذکری کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ مو موڑ رہے ہیں کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے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 سرکل آف انفلوئنس اسلام کا اثر اور رسوخ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور کفار کا اور کفر کا دائرہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا اسلام پھیل رہا تھا یعنی کہ ان کو یہاں پر اب ترغیب دی جا رہی ہے کہ کیوں نہیں تم اسلام لے آتے دوسرا آج ہمیں سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ لٹرلی زمین شرنک ہو رہی ہے کانٹیننٹس جو ہیں بر اعظم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں چند سینٹی میٹرز ہی صحیح لیکن جو بھی ہے اس لیے کہ زمین کے کور کے اندر جو بھی کمپسچن ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے ٹھنڈا ہو رہا ہے اور اس ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے زمین کانٹریکٹ ہو رہی ہے خیر وہ اپنی جگہ الگ چیز ہے یہ وہی والی چیز ہے کچھ حساب کتاب کچھ جنرل انفارمیشن میری اور آپ کی عملی زندگی سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے زمین شرنک ہو یا ایکسپینڈ ہو اس کو اگر ہم صرف اپنی زندگی پر اس آیت کو رکھ کر دیکھیں کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں تو دیکھیے کہ جب انسان ینگ ہوتا ہے صلاحیتیں اس کی عروج پر ہوتی ہیں دیکھتا ہے بہترین سنتا ہے بہترین سمجھ میں آتی ہے بات بہترین طریقے سے رنگ روپ ہر چیز کی انجوائمنٹ سب چیز اپنے عروج پر ہوتی ہے میکسیمم ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے ہر چیز میں کمی آنے لگتی ہے ایک دن تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی آپ نے شادی کا جوڑا پہنا تھا لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے ہوں گے पच्चीस साल के बाद अब वही शादी का जोड़ा पहनकर खड़ी हो जाए लोग हंसना शुरू कर देंगे तो क्या बदल गया जोड़ा तो नहीं बदला हो सकता है अच्छी क्वालिटी का हो वैसे का वैसा ही रखा हो क्या घट गया रूप घट गया ना अब सूट नहीं करता इसी तरह सुनाई नहीं देता दो दो दफा कहना पड़ता है लोगों से बताओ हैं क्या कह रहे हो जी बार बार कहना पड़ता है नज़र नहीं आता अपनी ऐनक नहीं मिलती सोचते हैं अपने एहनक ढूंढने के लिए भी एक और एनक होनी चाहिए समझ बात नहीं आती भूख नहीं लगती खाना इतना मौजूद है खाया नहीं जाता जो खा लें तो वो सेहत में नहीं बल्कि बीमारी ही में इजाफा करता है हर चीज़ घट गई समात घट गई बसारत घट गई रूप घट गया भूख घट गई सेहत घट गई जिंदगी तो और दुनिया तो अपनी तमाम तरणाइयों के साथ मौजूद है अपना हिस्सा कम से कम से कम انسان کا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اتنی تنگ ہو جاتی ہے دنیا اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ہزاروں گس کے بنے ہوئے گھروں میں بھی جگہ نہیں ہوتی اور بلا آخر لوگ لے جا کر دو گس کے گڑھے میں ڈال کر آ جاتے ہیں تو جس انسان کی کمزوری کا محتاجی کا بے بسی کا یہ حال ہو کیا وہ اللہ پہ غالب آ سکتا ہے کیا اس کو یہ چیز ذیب دیتی ہے کہ اللہ کے کلام کے جواب میں حجتیں پیش کرے یا بحثیں کرے یا اپنی محدود سی اتنی ذرہ برابر عقل پر وہ اللہ کے احکامات کو تولنے کھڑا ہو جائے اس کو تکبر زیب نہیں دیتا جب وہ اتنا کمزور ہے افواہم الغالبون تو کیا یہ غالب آئیں گے قل کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی میں تو وہی کی بنا پر تم کو خبردار کر رہا ہوں مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب کہ انہیں خبردار کیا جائے اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا ان کو چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کمبختی بے شک ہم خطاوار تھے کفا بنا حاصن قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا جس کاروائی کے دانے کے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں حدیث میں آتا ہے میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا اگر اس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو فرشتہ اعلان کرے گا جس کو سب اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا دعا کیجئے اللہ سے کہ آپ کا نام پکارا جائے ہم سب سنیں اور کہا جائے کہ یہ فلاں بن فلاں یہ کامیاب ہو گئیں اور اس کو کبھی محرومی نہیں ہوگی اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا رہا تو اعلان کیا جائے گا اور جس کو سب اہل میشر سنیں گے کہ یہ فلاں بن فلاں محروم ہو گیا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں اور کتنی بلیغ مثال ہے نا من خردل رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہے کتنا ٹائنی ہوتا ہے اتنا چھوٹا سا اس کے برابر بھی عمل توڑ لیا جائے گا تو جس کو حساب کی فکر ہوگی وہ تو غافل رہ نہیں سکتا ہو نہیں سکتا کہ وہ کہے اونلی اے منٹ ایک منٹ یا ایک سیکنڈ میں ضائع کر دوں یا یہ دس روپے کی تو صرف بات ہے یا تھوڑی سی انرجی یا میں تھوڑی سی سماعت اللہ کی نافرمانی میں لگا دوں یا میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی میں کوئی چیز دیکھ لوں اللہ چٹکی برابر چیز بھی لے آئے گا ولقت آتین موسا و ہارون الفرقان ا پہلے ہم موسا اور ہارون علیہ السلام کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو یہی بات ہے پھر دیکھیں حساب کی بات ہے نا جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی کیا مقصد تھا بتا دیا یہاں پر فرقان ضیاء اور ذکر کرائیٹیرین ہوتا ہے فرقان کسوٹی اپنی سوچ اپنے ارادوں اپنے اعمال کو اس کی کسوٹی پر پرکھو قرآن کی روشنی میں پرکھو قرآن پر تولو اپنے آپ کو کہ تم کتنے وزنی ہو اللہ کی نظر میں اس کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچو ضیاء ہے یہ نور ہے روشنی ہے اور ذکر ہے بار بار یاد دلانی کراتا ہے قرآن ہم کو کہ اپنے اعمال پر نظر رکھنا اپنے حساب کتاب کی فکر رکھنا قیامت آنے والی ہے ذرہ ذرے کا حساب ہو جائے گا و ہا ذا ذکر و مبارکن انضل نفا ان تم اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے نازل کیا ہے پھر کیا تم اس کو قبول کرنے کے انکاری ہو ہاں جی اسی لیے لوگ انکار کرتے تھے کہ اس وجہ سے قرآن کو نہیں پڑھنا اس مقصد کے لیے پڑھنے کو تیار نہیں تھے مشرقین مکہ سے بھی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم قرآن کے الفاظ پڑھ لو تمہارے مال میں برکت ہو جائے گی اور بہت سا تم کو اللہ کے ہاں ثواب مل جائے گا مال اولاد دنیا تم پر کشادہ اور وسیع ہو جائے گی تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی بلائیں ٹل جائیں گی بیماریاں چلی جائیں گی صحت مل جائے گی کاروبار چمک اٹھے گا تمہارے بچے اپنے گھروں میں خوش رہیں گے تو مجھے بتائیے ان کو اعتراض ہوتا قرآن کو پڑھنے میں ہرگز نہ اعتراض ہوتا آج ہم مسلمانوں کو بھی اس نظر سے قرآن پڑھنے میں کوئی اعتراض نہیں ہم شوق شوق سے قرآن خانیاں کرواتے ہیں ان مقاصد کے لیے یا یہ کہا جاتا کفار مکہ سے کہ تمہارے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے تمہیں بخشتے رہیں گے تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی وہ کہتے ہمیں اور کیا چاہیے مسلمانوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ان مقاصد کے لیے قرآن کو پڑھنے میں جس پر اعتراض ہے وہ کیا ہے اس کو فرقان نہیں بنانا اس کی روشنی میں اپنی زندگی اپنے امال کو نہیں دیکھنا اور اس کے ذریعے سے یاد دہانی سے ڈرنے لگے ہیں تو اس کے منکر ہیں وہ بھی اسی کے منکر تھے تو ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم کس مقصد سے قرآن کو پڑھتے ہیں ولقد آت نہ ابراہیمن قبل و کن نہ عالمین اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو انہوں نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں ذرا اور ذرا آج کے اخبارات کو ذہن میں لائیے اگر اس زمانے میں پریس ہوتا ابراہیم علیہ السلام کا یہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو جاتا کیسی کیسی سرخیاں لگتی اخباروں کے اندر اور کیا کمنٹس ہوتے اس پر جیسے کہ آج کے دانشور ہیں اور سوٹو انٹلیکچولز ہیں پتہ یہ کیا کہتے کہتے کہ یہ تو ججمنٹل ہو رہے ہیں مذہب تو ذاتی معاملہ ہے ریلیجنز پرسنل میٹر ان کو کیا حق ہے کسی کو کہیں کہ تم گمراہ ہو بھائی سب اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں اللہ تو نیتوں کا حال جانتا ہے اللہ تو دل کا معاملہ جانتا ہے سب کو بخشے گا ایسی یہ پرافٹس آف ڈوم بنے بیٹھے ہیں یوں کرو اور یہ نہیں کرو اور اللہ سجا دے گا اور تم غلط ہو پھر وہی بات سیلف اپوائنٹڈ کیپرز آف مورالٹی لیکن نہیں جو بات غلط ہے اس کو کہنا ہوگا ججمنٹل ہونے کی بات نہیں ہے ججمنٹل تو انسان کی ذاتی رائے ہوتی ہے ہاں اس میں انسان اپنی ذاتی رائے سے بات نہ کرے کسی کے متعلق لیکن جو بات اللہ نے فرما دی وہ ججمنٹل ہونے کا تو اللہ کو حق ہے نا اللہ جج جو ہے اللہ یعلم و من خلق قرآن میں آتا ہے کیا وہی وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو اللہ ہے جج اللہ ہوتا ہے ججمنٹل اور اللہ کی ججمنٹس کو جو قبول کر لے اسی کی خیریت ہے اسی کی نجات ہے تو اللہ کی ججمنٹ کی روشنی لوگوں تک ضرور پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی اپنی غلطی اور اپنی صحیح چیزوں کو پہچان لیں اور اگر انسان اس طرح کہہ دے کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر تو کوئی رسول تبلیغ ہی نہ کرتے کیا ضرورت تھی ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہنے کی یہ نہ کہتے تو اپنا فرض نہ ادا کرتے اللہ ناراض ہو جاتا ہم سے بھی اللہ ناراض ہوگا اگر ہم نے ہر ایک کو کہا کہ ہاں تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو تم بھی ٹھیک ہو کیسے ہو سکتا ہے سفید اور کالا رنگ برابر نہیں ہے بیماری اور صحت برابر نہیں ہے वो कैसा डॉक्टर है कि जो सेहतमंद से भी कहे कि तुम भी ठीक हो और जो मरने वाला है कैंसर से कहे तुम भी ठीक हो वो तो मुजरिम हो गया ना क्यों नहीं बताया उसने कि तुम बीमार हो ताकि वो इलाज करे अब लड़ने लग जाएं डॉक्टर से कि यू आर जजमेंटल आप तो वजह जजमेंटल होते हैं ट्रामा कर दिया ना उसको कहकर के तुम्हें कैंसर है तो ये कौन सी बात हुई अक्ल की उसको बताएंगे बीमार हो तो ठीक करेगा अपने आपको بالکل اسی طرح اگر ہم حق کو اور سچائی کو صرف صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں گے خود خود اپنے گھروں میں بیٹھ کے نماز روزہ کرتے رہیں گے اور ہم قرآن سنتے سناتے رہیں گے اور دوسروں تک اس کو نہیں پہنچائیں گے تو نیکی اور خیر تو کبھی پھیلے گی نہیں تو یہ بتانا نہایت ضروری ہے ہمارا اپنا قرآن سننا بھی ضروری ہے دوسروں تک پہنچانا بھی بہت ضروری ہے اس کو جتنے لوگوں کو آپ لا سکتی ہیں لے کر آئیے یہاں لا سکتی ہیں یہاں لائیے کہیں اور قرآن آج کل پڑھا سنایا جا رہا ہے وہاں ان کو بھیجیے رمضان قرآن کا مہینہ ہوتا ہے دل خاص طور پہ نرم پڑے ہوئے ہوتے ہیں انسان کی انابت اپنے رب کی طرف زیادہ ہوتی ہے تو یہ پیغام تو پہنچانا ہے ضروری ہے ابراہیم علیہ السلام نے بھی پیغام پہنچایا لیکن قوم نے بات نہ سنی قالو اج اتنا بالحق ام انتمن اللہ بین بولے تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مزاح کرتا ہے اس نے جواب دیا نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی ضرور خبر لوں گا چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں انہوں نے جب اپنے بتوں کا حال آ کر دیکھا تو کہنے لگے ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا یہ بڑا ہی کوئی ظالم تھا بعض بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں یعنی کیا اس کا ہم حال کرتے ہیں انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ تو ان کے اس سردار نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا بڑے کو چھوڑ دیا اور روایات میں آتا ہے کہ جو آلائے واردات تھا کلہاڑی وہ بھی بڑے کے کندھے پر رکھ دی جب لوگ آئے تو کہا کہ یہ ہے نا بڑا اس اپنے گرو سے پوچھو دیکھو سرکمسٹانشل ایویڈنس تو بتا رہا ہے کلاڑی اسی کے پاس سے نکل آئی ہے اب اسی نے یہ کام کیا ہوگا تم ذرا پوچھو نا ان بےچارے مظلوموں سے ان پر کیا گزری کس نے یہ کام کیا ان کے ساتھ ان یونت قون اگر یہ بولتے ہوں فرجا او الا ان یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے خیال آیا ان کو فقال و ان تم ان دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو ضمیر جاگا حق کا نور زندگیوں میں جگمگایا یہی موقع تھا کہ فائدہ اٹھا لیتے ایک بند کمرہ اندھیرا کمرہ جس میں کہ لوگ موجود ہیں اور اگر اس میں رہ گئے تو تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے ان کے لیے اتنے میں کہیں اس کمرے میں ایک دروازہ کھلتا ہے روشنی کی کرن داخل ہوتی ہے لپکر دروازے پر پہنچ جائیں گے لوگ اس کمرے سے باہر نکلیں گے اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی زندگیوں میں بھی ہدایت کا نور چمکا جادوگروں کی زندگی میں جیسے چمکا تھا انہوں نے اس مہلت سے فورن فائدہ اٹھا لیا لیکن یہ بدقسمت محروم رہ گئے انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا ہدایت کا دروازہ دوبارہ بند ہو گیا وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اپرچونیٹی ڈز ناٹ ناک ٹوائس موقع بار بار نہیں آتا بالکل اسی طرح ہدایت بھی ہے ہدایت بار بار نہیں آتی ہر انسان کے دل پر زندگی میں کبھی نہ کبھی ہدایت ضرور دستک دیتی ہے آ کر اس موقع سے فائدہ اٹھا کے انسان اپنا دل کھول لے ہدایت مل جاتی ہے اور اس کو ہدایت کھٹکھٹاتی محسوس ہو اور دل نہ کھولے تو ہدایت بھی بہت غیور مہمان کی طرح ہے بہت باعزت مہمان کی طرح ہے وہ لوٹ جاتی ہے نہیں آتی دوبارہ تو گائیڈنس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے فورن انسان قبول کر لے انہوں نے ڈیلے کر دیا تم سو اللہ روس ہم مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہر روحر علی ان تم جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے کیا بے بس خدا ہیں کہ جن کا ڈیفنس ان کو کرنا پڑتا ہے یہ اپنے خداؤں کی حفاظت کر رہے تھے اور اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر رہا تھا قلنا نہ ہم نے کہا یا نہ رکونی و اللہ ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے آگ جلائی ابراہیم علیہ السلام کود پڑے اس کے اندر اس کو دیکھیے یہ ہدایت کا سفر اور اس کی مختلف منزلیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں ہدایت حاصل کرنا ہدایت پر آنا دراصل واقعی ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے عقل اس میں انوالو ہوتی ہے لیکن بس یہ سمجھی سٹیپنگ سٹون ہے عقل اس کے بعد جو باقی ہدایت کا سفر ہے اس میں صرف عقل کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ہم صرف ساری زندگی عقل کی بات مانتے رہیں تو وہ تو ہم کو سیلف پریزرویشن سکھاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کو عقل نے کیا کہا ہوگا کہ دیکھو تم ایک ہی تو اللہ کا نام لینے والے ہو یہاں پر اگر تم بھی جل گئے اور تم بھی ہلاک ہو گئے تو یہ بتاؤ کہ آخر ان لوگوں کو پھر دین کی بات کون سکھائے گا دین کا کام کون کرے گا تو عقل تو سیلف پرزرویشن سکھاتی ہے اپنے آپ کو تم یہاں کے نقصان سے بچاؤ کیا چیز ہے جو کہ اپنا آپ اور اپنی ذات کو نقصان میں ڈالنا گوارہ کر لیتی ہے وہ جذبات ہیں جذبات اور خاص طور پہ محبت محبت پر قربانی دینا سکھاتی ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کی عقل نے یہ ان کو نہیں ہمت دی کہ وہ آگ میں کود جائیں یہ جذبات تھے یہ ان کی محبت تھی ان کے رب کے ساتھ کہ جس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے کود جاؤ اپنے رب کے لیے جلد بھی گئے تو کیا ہوا تو یہ اس قسم کی ایکسٹریم قربانیاں محبت دلواتی ہے اور اگر اللہ سے غیر جذباتی ٹھنڈا ٹھنڈا فارمل ڈسٹنٹ قسم کا تعلق ہے تو ایسے لوگ قربانی نہیں کر سکتے وہ شعر ہے نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لبام ابھی تو یہ عاشق ہونا بڑی چیز ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ انسان اپنے رب کا عاشق ہو جائے وہ اراد و بہی کئی دن فجال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 اور ہم نے انہیں وہی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے و لوطََ آتع نا ہُ حکم و علمً و من القرۃََََََََ طلطى قانت تعمل الخبائث انم قان قوم سع فاصين علودط السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کیا کرتی تھی در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی اور علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ صالح لوگوں میں سے تھا اور یہی نعمت ہم نے نو علیہ السلام کو دی یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس کی قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جٹلا دیا تھا وہ بڑے برے لوگ تھے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 داود علیہ السلام کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسکر کر دیا تھا جو تصویح کرتے تھے اس فیل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے ذرا بنانے کی سنت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے پھر کیا تم شکر گزار ہو ولی سلیمہ نہ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا نہ فیحا و کن نہ سلیمان علیہسلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں یہاں تک آپ دیکھیے کہ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے اور کس طرح کیا ان کی شان یہاں پر ہے بڑی خوبصورت ہے سوریہ انبیاء ایک اور ہی انداز سے انبیاء کا ذکر ہے جو نیکیاں ہیں جو آخرت انہوں نے سمیٹی اور لوگوں کو آخرت کا فائدہ انہوں نے پہنچایا وہ تو اپنی جگہ حقیقت مسلم ہے ایک اور اینگل یہاں پر نظر آئے گا آپ کو کہ امبیا ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا میں بھی بہت سی ایجادات کیں انوینٹرز بھی تھے سائنس کی ترقی ہوئی ان کے زمانے میں بڑی سائنس کی پروگریس ہوئی اور دنیا والوں کو بھی انہوں نے دنیا میں مختلف ایجادات کر کے بڑا فائدہ پہنچایا صحیح امن دنیا میں اسی وقت واقعی قائم ہو سکتا ہے جب کہ حکومت میں جو لوگ ہیں اور جو سائنس کی ڈسکوریز کر رہے ہیں یہ متقی لوگ ہوں حکومت بھی متقیوں کے پاس ہو علم بھی متقیوں کے پاس ہو اس سے بھلائی ہی بھلائی پھیلتی ہے اتنی بھلائی پھیلتی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی ساری توانائی نیک کاموں میں لگائیں گے جو شریر لوگ ہوتے ہیں شر پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کانر کر لیا جاتا ہے ایسے ان کو ہارنس کر لیا جاتا ہے جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی شر کی قوت کو استعمال نہ کریں بلکہ جو بھی ان کی قوتیں ہوتی ہیں وہ بھی کنسٹرکٹیو اور مثبت کاموں میں لگا دی جاتی ہیں جس کا ذکر آگے آیا وہ من شاطینی میں یو سونا لہو و یا ملو نہ ذلك و کن لہم اور شایاتین میں سے بھی ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع کر دیا تھا جو کہ اس کے لیے غوتے لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے نگران ہم ہی تھے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں ایسے انبیاء کا ذکر آیا جن کو اللہ نے نعمتیں دی اور اس کے ذریعے سے شکر کی اعلیٰ مثالیں امبیا نے قائم کیں اب آگے کچھ مثالیں آ رہی ہیں ایسے نبیوں کی کہ جن پر آزمائشیں آئیں اور صبر کے اعلیٰ مظاہرے انہوں نے کرے انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بہترین مثالیں بہترین نمونے بہترین رول ماڈل ہمارے سامنے پیش فرما دیتا ہے وہ ایوبا از نادر بہ ان مسنی عبد الارحم الراہمین اور یہی ہوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی علیہ السلام یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراہمین ہے ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اس کو تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ اس کے ساتھ اتنے اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے کیا سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے کہ عبادت کے باوجود نعمتیں جا سکتی ہیں آزمائشیں آ سکتی ہیں رب سے بدگمان نہیں ہونا اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے اور سوچ لینا ہے کہ یقیناً اس نے میری بہتری ہوگی آزمائش کے بعد جب دنیا وسیع ہوتی ہے کشادہ ہوتی ہے دوبارہ دنیا وسیع ہو جاتی ہے آزمائش گزر جاتی ہے جیسے ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ تکلیفیں گزر گئیں انہوں نے صبر کیا اللہ نے اس سے زیادہ ان کو مزید نعمتوں سے نواز دیا وہ اسماعیل او ادریس ا کل کلمنا صابرین اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس علیہ السلام اور ذوالقف القدی یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا وہ صالحوں میں تھے وضنون اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا الضحا بمغمن یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلا گیا تھا فضن عل نقد رئی ہی اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے فنا فی فیضعلومات آخر اس نے پکارا تاریکیوں میں سے ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا یونس علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے اوپر سے سمندر کا اندھیرا اوپر سے غموں کا اندھیرا اللہ کو پکارا وہاں پر اللہ الہ اللہ انت سبحان کا انی کن تو من الظالمین نہیں ہے کوئی اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا تھا اب آپ دیکھیے کہاں ہے یونس علیہ السلام؟ مچھلی کے پیٹ میں ہیں کتنے لوگ یونو صلی السلام کے ساتھ ہیں ایک بھی نہیں ہے تنہا ہے بالکل یون ص نے کتنی دفعہ یہ کلمہ پڑھا یہ مبارک آیت یہ آیت کریمہ پڑھی تو ان کو نجات ملی کوئی گنتی کر رہا تھا کوئی گنتی نہیں کر رہا تھا ہو سکتا ہے کئی دفعہ پڑھا ہو ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ پڑھا ہو اور اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا ہو تو اصل چیز تعداد نہیں ہے الہا ہے زاری ہے دل کا تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ پھر دیکھیے کہ وہ کس کو وسیلہ بنا رہے ہیں اتنی بات تو ان آیات سے ہمارے سامنے آ گئی کچھ نہ کچھ خطا ان سے ہو گئی تھی لیکن یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ میں تو اب خطا کر چکا ہوں اللہ میری بات تھوڑی سنے گا اب میں کسی اور کو وسیلہ بناؤں کہ پھر وہ میری بات اللہ تک پہنچا دے نہیں بلکہ خود ہی دعا کی بہت سے سبق ہیں امبیا رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے استاد کی طرح دعا مانگنا بھی اللہ ہم کو انبیاء کے ذریعے سے سکھاتا ہے کہ دعا مانگنی ہے تو اس طرح سے مانگو فس تجب نہ لہو و نجی نہ غم و قدرا تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں اب کوئی سوچے کہ یونس علیہ السلام تو نبی تھے تو دو چار دفعہ پڑھنا بھی ان کے لیے کافی ہو گیا تو ہم تو گناہ بندے ہیں تو ہم کو تو بہت زیادہ دفعہ پڑھنا ہوگا پھر آپ دیکھیں کوانٹٹی اصل چیز نہیں ہے کوالٹی اصل چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ ضنون کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی اسے جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالی قبول فرمائے گا کوئی مشکل آئے ہماری زندگی میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اس کلمے کو پڑھتی رہیے جب ہم نے خود اس کو پڑھنے کا طریقہ تبدیل کر دیا تو سنت کی برکت بھی ہماری زندگی سے نکل گئی اور ہم اس دعا کو مانگنے سے محروم ہو گئے اب ہم سوچتے ہیں کون اتنے لوگوں کو جمع کرے اس کے بعد پھر ان کا اتنا کھانے پینے کا انتظام کرے پھر ہم سوال دفعہ اس کو بیٹھ کر پڑھیں جب اتنے سارے خود ساختہ اضافے دین میں ہم نے کر لیے ہم اصل سے بھی چلے گئے حدیث میں آتا ہے احب الدینی الا الحنفی یت الصم اللہ کا وہ دین بہت پسند ہے جو سچا سیدھا آسان ہو ہلکی پھلکی چیز ہے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو کوئی جلالی نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر بس صحیح طرح پڑھنا ہے اِنّی کنتو پڑھنا ضروری ہے کنتو کا پیش بہت اہم ہے اگر کہیں کنتا پڑھ لیا اس کو تو مطلب ہو جائے گا کہ اللہ تو ظالم ہے زبر زیر پیش یہ بہت اہم چیز ہے فس تجب نہ لہو و نج ناہومن الغمی و قدالِ کا ننجل منین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 یہ کام کرو پھر دعا کرو تو دیکھو کیسے قبول ہوگی ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سیریمنی میں اور تعداد کی فکر میں اتنا زیادہ پڑ گئے ہیں کہ دعا کی اصل روح سے غافل ہو گئے ابراہیم بن ادم سے کسی نے پوچھا کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی انہوں نے جواب دیا تم نے اللہ کو پہچانا مگر اس کا حق نہ ادا کیا تم نے قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہ کیا تم نے محبت رسول کا دعویٰ کیا لیکن سنت پر عمل نہ کیا تم نے جنت کو چاہا مگر اس میں داخلے کے لیے عمل نہ کیا تم نے شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اس کی مخالفت نہ کی موت کو حق جانا مگر آفیت کا سامان نہیں کیا تو ایسے شخص کی دعائیں بھلا کیسے قبول ہوں گی ولتی آحسنت فرجہ فنفق نہ فی ہا میروحنا وجال نہ وبنا العالمین اور وہ خاتون یعنی مریم علیہ السلام جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں بس میری عبادت کرو لیکن انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے وَمَن يعمل من وَهُوَ مُؤمنٌ فلا کفران لہو <بُون> پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ نا ہوگی اور اسے ہم لکھ رہے ہیں ہم پڑھتے آئے ہیں قرآن میں اب تک بھی اور بار بار ذکر آیا ہے عمل صالح کا تو یہاں پہ ذرا عمل صالح کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی عمل کوئی سا بھی عمل صالح عمل کب ہوتا ہے کھانا پکانے ہی سے ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے تو ارادہ کہ کھانا پکانا ہے مجھ کو ہمت جمع کی عمل شروع کر دیا پھر چیزیں جمع کرتے ہیں انگریڈینٹس کو جمع کرتے ہیں اور جو طریقہ ہوتا ہے جو ریسپی ہوتی ہے اس کے حساب سے پھر وہ کھانا پکایا جاتا ہے اسی حساب سے پکاتے ہیں ریسپی کو فالو کرتے ہیں اتنا ہی سامان ڈالتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے ریشیو پرپوشن کا تناسب کا بھی ہم بہت خیال رکھتے ہیں اس کے اندر اگر دو چمچ چینی لکھی ہو تو دو چمچ ہی ڈالیں گے اگر انڈے نہیں لکھے تو انڈے نہیں ڈالیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ لکھا نہیں ہے تو کیا ہوا منع بھی تو نہیں کیا تو ڈالیں پھر انڈے بھی ڈال دیں چینی بھی ڈال دیں مرچیں بھی ڈال دیں ہلدی بھی ڈال دیں گھی بھی ڈال دیں اور بیکنگ پاؤڈر بھی ڈال دیں پھر دیکھیں ذرا کیا شامت آتی ہے میاں کے ہاتھوں اگر دو کے بجائے چھ چمچ ڈال دیں گے تو بھی ڈش خراب ہو جائے گی اور لاجک یہ دیں کہ دو چمچ لکھا تھا یہ تو نہیں کہا تھا کہ چھ مت ڈالنا ڈش خراب ہو جائے گی تو ریش پروپورشن بہت ضروری ہے تب کھانا اچھا پکے گا ادھورا بھی نہیں چھوڑتے اپنے کھانے کو کچا بھی نہیں چھوڑ دیتے اس کو مکمل کرتے ہیں پھر نگرانی کرتے رہتے ہیں خراب نہ ہو جائے اچھا خاصا پک گیا بہت مزے کی آپ کی ڈش بن گئی لیکن پتا نہیں کیا خیال آیا کہ اس میں بعد میں نمک ڈال دیا یا چولہ تیز کر دیا سب بنی بنائی چیز بگڑ گئی ساری محنت سارا سرمایہ ضائع ہو گیا بالکل یہی اعمال کا معاملہ ہے سب سے پہلے نیت اور ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے بعد انگریڈینٹس علم حاصل کرنا ہے علم ہمیں بتائے گا جب کوئی ڈش پک سکتی بغیر ریسپی کے تو مجھے بتائیں کہ عمل کیسے ہوگا جب تک طریقہ نہ آتا ہو پھر جو ریسپی ہے ریسپی کیا ہے رحمت اللہ کا بتایا ہوا طریقہ جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسی طرح کرنا ہے وہی تناسب رکھنا ہے وہی طریقہ رکھنا ہے دو سجدے بتا دیے ایک رکت میں دو ہی سجدے کرنے ہیں تین کریں گے عبادت خراب ہو جائے گی ہماری پھر نیکی ادھوری نہ ہو نماز ہو تو پوری ہو پابندی کے ساتھ پانچ وقت وقت کی پابندی کے ساتھ ہو یہ نہ ہو کہ دو پڑھ لیں اور تین پڑھ لیں اور دو قضا ہو گئیں نہیں آدی نماز پڑھیں ادھوری پڑھیں بے ہے مکمل ہو اور سارا کام کرنے کے بعد عمل کرنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے انسان کہ نیکی برباد ہو جائے مثلاً دکھاوا نیکی برباد ہو جائے گی یا کسی کی عبت کر دی کسی کو تکلیف پہنچا دی تانہ دے دیا تو ہماری نیکیاں پھر اس کے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں یہ کام بھی نہیں کرنا تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سال عمل کر لینا وہ بھی آسان نہیں ہے لیکن سال عمل کو سنبھال کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے کہ وہ کسی اور کے اعمال نامے میں نہ چلا جائے اب اتنی محنت انسان کرے اور اس کو پھر جو ہے سلا بھی نہ ملے یہ تو بہت ناانصافی ہو گئی تو یہی اللہ تعالیٰ نے بات یہاں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کی ناقدری قدری نہیں کرے گا اعمال کا مٹی ہو جانا یہ تو پھر بہت ناقدری ہے اور وہی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ اعمال مٹی نہیں ہوں گے جسم مٹی ہوں گے اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکیں یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اور وعد برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکایک ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے کفر کیا تھا کہیں گے ہائے ہماری کم بختی ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطا کار تھے بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے وہیں تم کو جانا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجیے کہ جو بات کہی گئی ہے کہ تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے اسے کون سے معبود مراد ہیں وہ نہیں کہ جن کو لوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف خدا بنا کر پوجنا شروع کر دیا جیسا کہ ظلم عیسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے کیا کہ ان کو خدا بنا دیا ان کی بات نہیں ہے یہاں بات ان کی ہے جس نے کہ خود معبود بننا چاہا جس نے چاہا کہ سب سے بڑھ کر میری اطاعت کی جائے چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہی ہوتی رہے ان کا ذکر ہے تو ذکر کیا گیا اور تمہارے وہ ماں جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے وہیں تم کو جانا ہے اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے لہم فی ہا ظفیر وحم فی ہا لا یسماً وہاں وہ پنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی یہ جہاندم کا حال ہے ایک تو آگ کا شور ہوگا اوپر سے لوگ اتنا روئیں گے اتنا چیخیں گے اتنا شور مچائیں گے تکلیف کی وجہ سے اذیت کی وجہ سے اور دوسرے یہ کہ آپس میں لڑ اتنا رہے ہوں گی کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی ہوگی اس قدر ہنگامہ ہوگا وہاں پر دعا کریں اللہ تعالیٰ میں سب کو اس سے عذاب سے بچائے انہا <مُبْعَدُون> وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے. اس کی تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تمار میں اور لپیٹ دیے جاتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا ارادہ کریں گے انا کنہ فعلین ایک وعدہ ہے ہمارے ذم میں اور یہ کام ہمیں باہر حال کرنا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے ساتوں آسمان اور زمین اور اس کی مخلوق اللہ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی متشابہات ہی ہیں لیکن اللہ کی عظمت کا ایک نقش تو بہر حال ہمارے دلوں پر قائم ہوتا ہے اور جو سائنٹیفک حقائق اس کے اندر ہیں وہ آپ میں سے سائنس پڑھنے والے خود سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایکسپینڈنگ یونیورس ہے اسی طرح سائنسسٹ سب کہتے ہیں کہ ایک جگہ یہ جا کے رک جائے گی پھر یہ کولیپس کرنا شروع کرے گی واپس بند ہونا شروع ہو جائے گی اسی کا ذکر ہے یہاں پر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکری ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعدی لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے وما ارسل کا اللہ رحمۃمین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے کتنا دل ہمارا خوش ہوتا ہے نہ یہ آیت پڑھ کے کہ ہمارے پیارے نبی کی شان میں کیا بات کہی جا رہی ہے آپ یقیناً رحمت اللّمین تھے اور آج بھی آپ رحمت اللہ ہیں رحمان کی رحمت وہ جب جوش میں آئی الرحمان علّم القرآن تو اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا اور رحمۃعالمین پر اس قرآن کو نازل فرمایا جو اس کتاب کو پڑھے وہ اللہ کی رحمت میں آ جائے صرف الفاظ پڑھے سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے تب بھی اللہ کی رحمت ہے اس مجلس میں آ کر بیٹھ جائے جہاں یہ کتاب پڑھی پڑھائی جا رہی ہے تو بھی اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اس پر عمل کرے تو سراسر رحمت ہے بڑے بڑے کام تو رحمت ہیں ہی جن کو کہ ہم نیکیاں جانتے ہیں معمولی معمولی کام آرڈینری روز مرہ کے روٹین کام وہ بھی نیکی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اگر رحمت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیے جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو وہ چیز ہے جو کہ پیتل کو سونا بنا دیتی ہے بیکار حقیر چیز کو اتنی قیمتی بنا دیتی ہے غسل کے طریقے کو اتنا قیمتی کہ ہم اسے جنت خرید لیں راستے سے پتھر ہٹا دیا اس سے بھی جنت مل جائے گی چھوٹے چھوٹے کام کھانا کھانے کا طریقہ پانی پینے کا طریقہ سونے کا طریقہ جو آرڈنری ہماری ضرورت کے کام ہیں ان کو عبادت بنا دیا اس پیتل کو سونا بنا دیا اگر وہ کام سنت کے حساب سے اور سنت کے مطابق کیے جائیں تو یہ تو وہ مائڈس ٹچ ہے نا گولڈ کر دیتا ہے ہر چیز کو اور سنت وہ زبردست چیز ہے قل کہہ دیجیے انیہ انہوں واحد ان سے کہو میرے پاس جو وہی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو میں نے الل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے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 آخر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو اس کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے